بکرا یا تتخلف الشوق بکرو والد شور بازار کے بازار تقدیر سے کلا چھ ورسل کی زان گنجے جوڑ کے اور چے بازار کی شکری قرات کرہ سخب اور شور اصل کی نبدی دی اور صرف بازار کی ذات والے کہ بازار کے مراشد کو جمعات سمجھو متصدی روچرے تقدیروں کو سفرد مشک قرات السحب جس کو کا وہ دو کے سرا اور سو ریار <تصفح> خبراتی خبرات کم سے پانچ نے اجل تھا اگر نذاہ نے حکایت دا منظرہ قرآن نا نا حکایت کا نظرا تو سرچ پو یعنی دا کتاب کو توراۃ اللہ نذاہ حکایت دے دیگی یا ایو النبیو اننا رسلنا کا خطاب قرآن کی نویر اسلام تا یا ایوہم نبی ناس امنا کا شاہدن ومشرفن ونزیر ایدہ سفاتن کا قرآن تا موجودی دورات تا موجودی لگلے مطابر شاہدن دوئی کا امت باری مشہور معنی دا رکھ دیم شاہدن بیانت ان کے امت تا سلکی دو احطاب القادر نمان کون لکھتا سید کے مباشرفن ان کے منوگ تاہیر اور ان کے منوگ تاہیر اور ان کے منوگ تاہیر حفاظت قوم ذالک ربہم کننہ بسن کان نے بض زبان اور غادیزم ہم استخدم و لا ترقا بن الا سواف نبت متوجیشی مقاتل کے ظالم مقید تو دس اور کہو کہ ادے مبانا ون سن تو کہے ندے جوابدار ہے وہ برابر ہے جنہ پتہ ندے ہست مشہور طور کہ بازاروں کے کہ تنہ کلیہ سب زر لا اللہ کسی بھی آدت بادہ سوری س سنویران ولا و ناسقا من الصوات لو حيث مشهور كون کے اخبار کرنے کے ولاد و سید اب السيد جن میں اخلاق صفات نبی صلی اللہ علیہ وسلم درچہ دانو نبی بتو بدف با دی با نے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا اپ یا پیرو اب میں قولات دل تو ذریے کہ رہا ول يتذله الله حتىقيم به الملت لوجا نبی رسول رحمۃ عالم حتىقيم به الملت لوجا جن نیق بدوانہ جن ملت کو چلا ملت عرب و شرکیات و و نیر کی دا کو سبھی مار چلا سبت مل یو تن گیلان دی واگانو مسومنا وغن کانوں او کلومن بولھن ناہا دونا چالمان پر دی دی قابو ابد پر دی متنی شیجاگم پر دی ادرا اپنا تھی او کلومن لرتو تک تو امی من راہ ورا دے ہو بہ تنری پر ابے تم شاگم سننا چندرشوی قابو اور راتلا وہ کلا اللہ ابنے وچ کلا لو طلب علی تشتید علی گئی او قرن وصول راغر ول پن کُلُ شَئْ کلا اپن نُقُلُبُهُم ول قرن وصول راغر اے او دو ول پن کُلُ شَئْ کلا اپن واغلط ہر چیز کو بادا کدرے نہیں رہی تاغلا پہ رہی گی مثال سیب نغلب کلا بدلنا کی وی کی ورجن اغلب نا سنتا نا ورجن اغلب اذا لم شرجرت میں بدبانی حاصل تارا نسبت ازا قائلو لهم رجب مانا ورکے او سول ورکے دی تا یقصرون، یعنی قائلو لهم اوازنو لهم برد اکلا ہے تذیرشتہ کہ حضور حضور حضور حضور حضور جا دی؟ یسمعونکم یسمعون لکم ساثنفار اوجی کو دی دی وقال نبی صلی اللہ علیہ وسلم اقتارو حتا یقوحو اقتارو واقری تاثر مانا حتا یستوکوش اور حت اقتار شاہر لرحابستن کتے نسبت دی کر دی دی معلوم آج چوار دون چو بخیر وَيَكَرَنُ عثمانَ مَنَارِكَ لَكَ قَالُوا لَجَدَّا فَطِير وَجَادَ زَادَ تَرَكْتَ زَادَ جِنْتُ لِشَيْخِ الْقِنَاهِ مَارِوِشَ جِيبْ قَيْرُ قُبَايِلَ عَقْلِ إِيمَانَا وَقَوِضَا إِكْتَافَ یوسف نبی صلی اللہ علیہ تقدس کے آگے ذرا یوسف علیہ قبلہ چرادین تھا پھر سالین کے باب ایک براہدا جناب نا کروا ذریعہ نام میرا كان ان کے ابھی انجاب قرطو سی علیہ السلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں داوود صلی اللہ ان ذاو اسنبیر اسندر پر ان کر داران بنی ای یز یومین دیری جائی اسوار فیو ساقت کذ گلین رتش او کاروک نتیہ سن پیشوں کارم تیر سفو ولن کاو نری بن گت چن یوم نالک نیو ندیو ولن کاو بقال نہیں سر سر اس حب پسن نفت بر کا اسناف دان شاہ بیل بیل جدا کا پر کجری بیل بیل سنف ان بیل بیل رشق کا جدا کا پر کجری اسناف وے خودے تابن قسم پنجرہ اعظم نشہ تھا شمار سے اپنے چدیشے جوڑتے بے بیلی بے معصطہ سدرا ونگا او قعال کو شمار سے جڑن نبی اسے اصل پنجاب جو سارا آدھا او کی وسیبی راہ میں پھر نہ ص پیا تک تصدق کر ندارے جراشی بانی اپنیں دا کل ندے مدار اعظم عتزہ شو نکد کرے نہ ماتل کرے ہم کھیلو انند باری اول ماتی کہا کل ور قوادے کون نہ بما اس احد من الكيري بناء بارات استحباب لکھیں کہ استحباب لکھمانے کا ورگی اور اتا کنادر نے نکا کا تنور کر طارق لكم انام در کے خیر و برکات واشین طارق دے یہ کہنے سبب خیر برکات دے اور دا محافظ مخاطب دے دوں میں درواز سر امنی ذکر دے کہ کارت اندی شکر و شائر ان بادران کی بچی رب کین او دری کی زنگشان اور بشی برتیوی دری بیرس نوفات نمہ خوڑی خوڑی خوڑی خط بیدنی اتنا قاتال علیہ موضی شکو ما معنی تاگی وجل فکرونکو ما پیمانک گیا فکرانا چی پیمانی سبرا خط بشنی دائن معنی بھی کہ چکر سبق دا پاند و عزالی دا برکت دے جوابل اسراشی کمے ناوا پکیل دماغ رجے کی. کے جگہ شہباز سے ناری کے ان پار دم اور موڑن مقدار نے کبھی اعتماد کا غیر عادی کی ریل پار دی کلی پار دی دی ورجاؤ اللہ اللہ تو فیازی کی صداشن نبنش می مہربانی ہندو سے بیچنے رے راخنے بیچنے رے نذاری تھا کبھی کہ قسم اعتماد دے پاغی عادت مان پاغی مان اور کوئی اعتماد نہ لاندے ہو جے کیل زمان یو دے کیل دے کیل زمان باقی ہا صلی کم چ سمہ کا خائن برکت کیل زمان عطا دے وزیر فرج مقدار معلوم چو دیتے کہ لیکن اللہ کا خیر میرا کنگر جی او بندے کہیل دما باقیہ تصفاضی شین کہیل دما بتایا کہ ابراہیم مصطار مار میں جب تو نہ پاس یے دی اعتماد رلی پالے اور میں استعمال کا انگریزی دیو جند سبق تفارد پانا دا ورکش با برے جے جوی صلی اللہ علیہ وسلم